صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہن نبی کریم و دعوف و رحیم اللہ قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و في شان حضیبه مخبر و تمام تعریف و توصیف اللہ ج مجدو کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی اللہ جلّہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضورِ کے کام فخر بنی آدم آقائے نامدار حبیب گار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک ارقاب عمم فخر ارق و والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید دے ان سجاں سر ودے لالہ دخان ناباں سر نشیلیں مہوشاں ماہ اوباں شہن شاہ حسینہ مائے دو سر خیل ظہرہ جمانہ صبح ازل نور ذاتِ باعث تکوین عالم فخ آدم و بنی آدم مجورہ رازدار ما اوہا ماتعا صاحب ماتا صاحب النشر سبحان الله معصوم امنا احمد مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت سنے اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد زینت مسند سعادت عالی مقتبت مربی محسن استادی والدی مرشد سبحان اللہ حکیم اللہ ابا جی دامت برکات و مولالیا قریب سادات عظیم علمی وحانی شخصیت حضرت قبلہ پی سید منیر حسین شاہ صاحب آل مرتبہ زی وقار علماء کرام دو نزدیک سے محبتیں لیے حاضر ہونے والے مؤسس محترم بھائیو اسلامیان پاکستان شہدائی قبلہ کی یاد میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمعیں جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ جھک سکے اسے کر بلائیں ہی آس ہیں سوادے کری غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے سوادے کری غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے کبھی سائے سے آنچ آئے کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے کر حق پرستی کی سزا کاٹے آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں وہ شخصیت دنیا پہ ایک ہی ہے اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا جھوٹے دعوے کیے لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیا مادی ہونے کا دعویٰ بھی کل ایک شخص نے کیا کوئی کہتا میں مادی کوئی کہتا میں نبی ہوں کوئی کہتا میں ہوں جھوٹے دعوے کرتے لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعوی نہیں کیا کوئی کھل لوٹائے تو دعوی کرے کوئی بچے کٹوائے تو دعوی کرے جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعوی کرے جو ہلکے اثر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ مالک یہ قربانی بھی قبول کر دے جوان علی اکبر کا لاش کنڈوں پہ قربانی بھی قبول کر رہے جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ پک سکے اسے ہی لازم حضرت امام امام حضرت امام علی رضی اللہ تعالی تسکروں خوشبو سے آج پوری دنیا اور جو شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا اسے مرنے نہیں دیتا ہم اپنے کو بھول لیا وہ کیا کہا مشتاق پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں آنسو کا خلاج پیش کیا جا رہا ہے گلی گلی ان کا تذکرہ ہے, ان کی ہے。اے حسین ابن علی تم پر سلام نبی تم, تم, تم پر سلام تم اپنی سلام ناد شی نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدا نے محبت کے امام لالا گن لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی, زندگی اے حیات اندر, حیات اندر ہے تو رب کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ پاس کرنا چاہیے جن کا تو آکا ہے ان کو ناس کرنا چاہیے آج ہم ناز کر رہے ہیں ہم آب حسین والے نہیں ہم با حسین والے با حسین تری عظمت کو سلام ہماریہ کا کی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں اللہ تعالیٰ میں شاپ رواتا ہے ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں کبھی پھل لیتے کبھی جانے لیتے کبھی زندگی کا سمایا لے لیتے ہیں کبھی خوف تار کر کے امتحان کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی نام ہی امتحان ہوتا ہے سونا پر سونا پر کیا جام رہا ہے جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئیں کسی ندی پر نہیں آئیں تو جتنی پرخ زیادہ ہوگی جتنے دکھ زیادہ پہنچے گی اتنا نکھاس زیادہ آئے گا جب حضرت امیر حمزہ قتل کر دیے گئے اور ان کا مسلا بنا دیا گیا کان کاٹ لیے گئے ناک کاٹ لی گئی آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے گئے حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے پٹی سلف پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور کا اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو اس کے دل کی طرف اور اس کے دل کی آغ کا اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی بے گوروں کفن پڑا رہنے دوں اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو دفن کروں بلکہ جانور حافظ کے جسم کی بوٹیاں اور اللہ کے حضور اس انداز کے مرنے والے کی جتنی تذریف زیادہ ہو دنیا کی نظر میں جس کو تذریف کہتے ہیں اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دے اور دیکھا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کا انتظام نہ کرتا یوں ہی کے جاتے یہ حضور نے فرمایا لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے میں حسین کے ساتھ ہوں اللہ اکبر یاری دیکھو اور امتحان دیکھو تو جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا امتحان لیا جاتا مال کا امتحان گھر دے دے زر دے دے اب سامان وہ بھی دے دے ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے امتحان ہوتے یہ تقریب ہوتی ہے لیکن دیکھو عزت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو بھی وطن چھوڑایا جا رہا ہے اللہ اکبر کبھی ان سے بیوی بی بچے دور کیے جا رہے ہیں کبھی اولاد کی گردن پہ چھوئی رکھنے کا کہا جا رہا ہے اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کے اپنی جان کو بھی لائے خدا میں شکر کرو دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں ڈیٹ شیٹ بنتی ہے اور دس پندرہ دن کے لیے امتحان مکمل ہوتا ہے آج یہ پیپر کر دوسرا پیپر اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے ہمیں موقع نہیں دیا گیا ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے کبلا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے یہی یہ اصول رہا ہے لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا سارے امتحان ایک امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے خوف کا امتحان بھی وہاں تھا بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا امتحان بھی ہوا تھا بچے بھی وہی ڈٹ رہے تھے احتراج کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کوئی بکوا ڈال دیتے نہیں جو باخری امتحان دے دیا سجدے میں سر رکھا ہوا ہے تیتی زخم تلواروں کے ہیں چوتھی گاؤں کے ہیں ایک سو تیرہ زخم تیروں کے ہیں آپ کا پیغام جب اتارا گیا تو ایک سو تیرہ کر بلا زمین ہلنے لگی کائنات کے اندر کو مچ گیا خوروں کی بھی چیخن نکل گئی ارشے بھی چلانے لگا مالک نے حکفرشتوں کو کہا زمین کی طرف جھم کے سنجر کو تو دیکھو تم دیکھ تو سچے نہیں لیکن دیکھ لو گا جنہیں پر اے منظر کو دیکھو بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا معصوم کے حلت میں تیر تمہارے سامنے میں دیکھتا تم کیسے سبر کرتے جب میرے بندے کی صدا دیکھو گھوڑے کائنات پہ راشت آ رہی ہے لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے اللہ حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے, کے میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی اس پیاسے علی شیر خدا ناز ہے. اس نواسے محمد پر خدا خدا کو کو ہے محمد کا کیا جس اقبال اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں. ایک یدلہ ہی ایک ہی. حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے اور, ہاتھ اور کیا کہنے؟ کا، صبرن علا کا، پڑے ہیں شکینا رو رہی ہے خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے میرا گھر اٹر گیا لا پڑنے والوں لا لاکھ سے پوچھ لو لا تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا یہ سر سب آگ ہی آ گئے کے ریت کے زلے بنے ہوئے ہیں پیاسے شہید ہو گئے لاشیں پکے ہوئے ہیں عجیب منظر ہے دھولوں ہو رہی ہے کربلا بلا ایک ذہن ہے حضرت حسین سجبے میں سب رکھا ہوا ہے زخم زخون بے رہا ہے نیزے جسم کے اندر پہ جب بھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور جسم میں گڑ گئے بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب کچھ لٹ گیا سب کچھ دے دیا یہ سب چوکھٹ پہ ہے میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں میرے مالک تو بھی بتا تو راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول امتحان دینے کے بعد فخر جب نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا مجھ کے لٹا دیا ہم کو چن دن راہ دین پر نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لو میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں مجھے معاشرے نے پروٹوکول کیا دیا ہے مجھے دنیا نے کیا اس کا اعزاز دیا ہے لیکن سب کچھ رکا دینے کے بعد پھر اس کہتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اسا제 تھے میں نے تو پیش کر دیے تو بتا تو میری اس قربانی پر راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش نبی تم پر سلام ان کی عظمت کو سلام جن جن کے دم سے آج اسلام بہار کے محراب و آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے پیغاب نے کیا خوب شوقیری اقبال کہتے ہیں کہ پر یہ جو باندھپن ہے غیور کے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی قیامت قیامت کے رستے روکے ہیں آج ہمارے پاس کیا دے آج دنیا کے زمانے میں دھکیل دے گا تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے لہذا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر دو جو کہتا ہے مان لو اس کے فون کی ایک کاٹ کرنا سب کچھ پیش کر دو تمہارے گھر میں آ کے میزائل بچائے تم اپنی زبان کو روک لو اس کے سامنے تک نہ کرو وہ بہت بڑا یزید ہے اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تو پتھر کے زمانے میں دے گا. اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہو گے. تجرب کی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے کون سا کردار ہے تو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کی سبق دیتا ہے حسین علی گڑھ کر جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد ہوگا. ورنہ انسان کی عقل کی من پر ایسی باتیں تلاش کی ہے کہ نہیں نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اتنی بڑی کے میں پہلے قوت حاصل کر لو اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے پھر تم ظالم کو ظالم کہنا پھر تم چاول کو چاول کہنا پھر تم برے کو برا کہنا تمہارے تم, تم تمہارے اندر طاقت اتنی ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے جب جناب کے پاس ہمارے گھر ہے اس, کو لو جو مانتا ہے, ہماری پرس اس کی آفر بھی موجود ہے انہوں نے بلایا تھا بتیجا میرے ناتمان کرندوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہیں سکوں نے یہ بات مجھے کہی ہے اب تم اس بات پہ غور کرو تو حضور نے فرمایا چچا میں کو غالب کر لوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر لوں بس دو ہی رستے ہیں تیسرا رستہ کوئی نہیں یا تو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا اپنی جان پیش کر دیں اور کے جتنے میدان سے گرمی لے رہے ہیں اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے فراوت پیلان کیا تو اس نے جلسہ جرسایام کے بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اتنی قوت ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہم کمزور غلام قوم ہیں لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے دنیا کے اوپر اگر جب کے خلاف کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین علی کا کردار مقامی پیزا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ میری نسل سے لوگ پہ تھے عبداللہ ابن سوائل بھی منع کرتے تھے عبد اب ابن عمر بھی منع کرتے تھے صحابہ تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے خدا کا واسطہ میرے غم گساؤ میرے مہربانوں نہ روکو مجھ کو جانے دے مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دے میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفاقہ نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں عظمت سلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے لوگوں تمہارا میری غیرت ایمان جاتی حیرت من نہ روکو تو مقام بیوکتے رہے میں کسی کے کہنے پہ رکا نہیں جو آنے والی کٹن منظر ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیوں حضور نے خود ہی فرمایا دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا ارض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو فرم امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا اور وہ حضرت ابن مرتضٰی جنگ سفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں روکے اور یہاں اپنے نشان لگائے یہاں ان کے گھوڑے بدھیں گے یہاں ان کے خیمے لگیں گے یہاں ان کا خون بہے گا یہاں آگ لگے گی خیموں میں ایک ایک چیز بتا دی اب مجھے بتائیے حضور کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا حضرت اور شہید ہوگا یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ, اللہ, اللہ حضور نے دے دے دے دے. یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ڈل جائے یہ امتحان ہے بچے نے محنت کی ہو بچے نے اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو وہ یہی دعا کرتے ہیں امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا کہ حسین سے لیا جا رہا تھا کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو ہوا امتحان ہو جتنی سختی آدیاں ہیں آ جائیں لیکن تیری میں والے دعائے میرے بیٹے کو صبر دیں گے کامیابی اور استحامت ادا کرنا تو مقام بی حضرت سید نہ فرمایا اس ہیں ان کا قائد حسین سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش ملتی ہیں دس محدم الحرام کا دن ایک یوم سیاح بنا دیا گیا ایک طرف پون شہیدا ایک طرف اشکوں کا پانا وہ کیا کا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین نے تماشا بن گئی ہے شہادت حسین نہیں لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے محض آنکھوں سے سیاسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے اور دنیا کے کے راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام امام کی روح کو قیاج نہیں پیش کر رہے ہیں ان کی روح کو قیاج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نبوش قدم کو اپنے لیے جب وہ خز بنایا جائے ان راہوں کے وہ مسافر ہوئے قدریت کا درس ہے ان کی سہارت سے مسلمان آزاد ہے حضرت عمر فارو فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے یزیز سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا اور اس نے اپنے آپ کو متلک الانان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع جب بیا تھا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے باری حضرت ابھی معاویہ سے بیعت کر چکے تھے اور آج حضرت کا نارا بیٹا ہے رشوت حاضر ہوگی بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کے تفتے ہوئے کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے جرنیل ہے امراط وہ حضرت بن ربی کا بیٹا ہے سات دن وقاص بزرگ سے کے غزبۂ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اسلام اپنی سے تیر نکال کر کی کی با کرتی حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان لیکن ساتھ کو حضور کہہ دیا کتنا کی حکومت کے لالش کے اندر کربلا کے ری کے اندر خاندان کے مقابلے میں <خ tales> قافلہ یزید سے نکل کر بھی سارے وقت حضرت امام کا ساتھ دیتے آج دنیا کے اوپر کربلا ہے وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ, کہ سارے میں مقید ہے روشنی کا بدن یہ سارے شب میں مقید ہے روشنی کا بدن غبار خوف مسلسل مستد نشی ہے دنیا میں حضور امت مظلوم کر بدا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا یہ کسی سے مختی نہیں ہے اب تو حال یہاں تک پہنچا ہے نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی, کی آبدوں پہ حملے ہونے لگے پہلے تسلیما نسلیم دندناتی پھر رہی تھے. سلمان رشدی دند دا پھر رہا تھا. دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تارا بن جاتے تھے. اور آج نے کل کھلا صحاب کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین کھا کے شاید شروع کر دی اور ہمارا حال یہ ہے کہ قیامت آ جانی چاہیے تھی ہم شرزمندہ ہیں حضور ہم شرمندہ ہیں حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقین مسلمانوں کی کمزوری ہے اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس طرح ہے لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے آگے قیامت کیا ہوگی اس سے آگے کیا ہونا کی سب سے مزدط ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے لا یج اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک مورانی جسم کے اوپر بیٹھے جن کا سایہ بھی دو بڑی دھول کی بات ہے فراد اش جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب شہر جس کی خالد کائنات نے ہر شہر بنائی کائنات کا ایک ایک سوا جس کی محبتوں کے اندر کہا جا رہا ہے آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری حیرت کو جو نلکالا گیا ہے اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے نہیں ہوگا دوبارہ دوڑ و زمانہ چال قیامت کی چل گیا پوری دنیا کے اوپر مستفیری بند ہے چھپن ستاون اسلامی میں کہتا ہوں, کبھی اس بزار میں کہتا ہوں. کبھی میں کہہ رہا ہوں کبھی کسی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں یہ دل کی آگ ہے باتیں شاید یہ تقرار کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے لیکن سینہ جل رہا ہے ان باتوں سے چھپن ستاون اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی جو دلت, جو اور جو ایسا دور نہیں آیا تھا. تاریخ نے دیتے تھے. اور آج ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے اور ہماری یہ ذلت ہماری یہ پستی ہماری یہ زبو اور حضور اسلاق السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں وہ تو پاک ہے. چاند کی مو کر کے والے کا اپنا مو گندہ چاند کی روشنی ہے. فاران کا وہ نور مدینے کا وہ چاند کائنات کی وہ روشنی اس کی نوری چیزوں کو کوئی مینا نہیں کر سکتا جو مزید کرتی پھر اگر اس کی توہین کرنے کے لیے کوئی لاہر لگانے آتا ہے, اور کہتا ہے کے جوش میں ہے اور ابی تب تا ایسا ہے کہ پہ کو سلام کوئی نہیں گھٹا سکتا اس کی رفتوں کے عظمہ خدا نے اپنے کے لیے والا کا ذکر کے سر پہ رکھ دیا ہمارا امتحان ہے ہماری حلت کو چیلنج ہے اور جو جو وقت گزر رہا ہے بدتر برطر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا گا اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہمارے لیے مشہد راہ ہے دس محرم ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی رول لے کے آتی ہے ہمیں سبق سکھا دیا بولا ہوا اور ہمیں اپنی وسائل کی کامیابی کے باوجود جبر کے خلاف لڑنے کا دیتی ہے حضرت علی مقام کی صحیح تو آئیے آج نگل نگل سے آپ یہاں پہنچے ہیں ہزاروں کا یہ اجتماع حضرت امام ہم کا سرمایہ اپنے سینے میں لیے کشا کشا کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے میں آج کی اس بابرکت محفل کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت امام یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری اس وقت طاقت کتنی ہے نہیں دنیا کے سامنے قیامت اس کی موجے خونے چمن ایجاد کر ایک ایسا چمک آباد کیا کہ قیامت تک ساری جبل کی قوتیں حضرت امام حمام کے خون سے روشنی اور طاقت اور قوت اور توانائی لے کے جاری رہے گی آج ہم بھی روشنی مانگیں حضرت امام حمام کے خون سے اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھے دنیا کا سب سے بڑا یزید اس وقت گوشت کی صورت میں ہے اور ہمارے حکمران کی اس کے نمائندے اس کے ایجنڈر حضور کی حرمت میں حملہ ہو اور یہ ابھی تک سفارتی تعلقات نہ توڑیں یہ اس سے بڑی بےغیر کیا ہو سکتی ہے ہمارا ان سے کیا تعلق ہے ان کتوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے ہمیں کہتے ہماری معیشت ختم ہو جائے گی ہم دنیا سے پیچھے جائیں گے ہم بھوکے رہ لیں گے ہم پیاسے لیں گے مصطفیٰ کیسمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ لو سب سے تعلق سب سے رشتے توڑ لو سب سے ناچے توڑ لو آؤ تم بدھا کے مکین سے رشتہ جوڑ لو تم کہتے ان سے تعلق توڑا ہمارے پیٹ جاتے ہیں تمہاری معیشت ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ تعلق توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا توڑا تعلق اور خلال کے سے تعلق جو جو حضور سے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں ہمارے حکمران لوگ یہاں موجود ہیں نوٹس اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں یہ مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت ہماری آلو ہماری پکڑیوں کی عزت مستفی کے دم سے ہے اگر حضور ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے پتھر کی کہانیاں گوان ہیں جب شہابہ پیٹ پتھر باندھ کا حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بنے ہیں خند کے نیخودی کاری یہ ہمارا پیٹ دیکھرو آقا قریب نے اپنے پیٹ سے پتھا ہوتا دیا لوگ نے دیکھا حضور کے پیٹ پر تین پتھر بنے ہوئے تھے ہم بھوک سینہ جانتے ہیں بھوک س باسما باسما باسما روٹی کے ٹکڑوں کا لالش دیتے ہو اور روٹی کے ٹکڑوں کے مصطفیٰ کی آبوں سے سودے کی بات کرتے ہو نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے. نہیں نہیں ہمیں کچی کی کی ہم کیڑکوں پہ چل لیں گے ہم بھوکے رہ لیں گے ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے ہم نے شادے بھی, طالب بھی پتے کھائے ہیں ہم نے بڑے ہم اسی کھجور سے سودا رکھتے تھے اسی سے افطار کر لیتے تھے ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبدو کا سودا نہیں کرتے معیشت کا بونا ہوتے ہو بےغیر تک تمہیں شرم نہیں آتی تم معیشت کے لیے بیٹھے ہو یا محمد ربی کے آبدو کا سوال ہے تمہیں معیشت نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے ہماری زندگی کا ایک لمحہ قربان ہے ہمارا خون حسین علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے, کہ قیمتی ہے تمہاری اور شہد بانوں سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں تو کس کی بات کرتے ہو کس معیشت کی بات کرتے ہو مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے ہمارا صرف کے رسول ہے بس وہ ہماری دولت ہے وہ ہماری صحبت ہے وہی ہمارا ویکار ہے محمد یا محمد مستعفی محمد مردے مشین لگی ہوئی ہے پی سلام ملازم اس پہ اہتمام کر رہا ہے کیا کرنا ہے دوڑ لگانی ہے مرد وزن کے شام آنی چاہیے ہماری تہذیب مردب سے بھی پھوٹتی گمبر خلا کی ہوا خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول حاشمی. اپنی ملت کا ترکیب میں تقریبت شام مصفا حکام مصطفا کون کرے گا رہنمائی شالا جی مستفائی کون <مازن> کرے گا رہنمائی میری بہنیں بھی سن رہی ہیں میری ماں بھی موجود ہے میری بیٹیاں بھی موجود ہیں اس اجتماع سے عزم کر کے جائیں آج کے بعد ان کا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھے گا <تصفح> <تصفح> امریکہ کی غذا کے لیے ایسے حکمران جو شروع اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں ہم اس کلچر کا بائیکار کریں گے <تصفح> <تصفح> حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا وارتا دیتا ہوں آج کے بعد کوئی داڑھی نہ مڑوائے <تصفح> <تصفح> کرتے ہیں ملے گے سینا چاکان چمن سے دو آدمی بیٹھے ہوئے میرے ساتھی کو لمب کے یاد ہے ملیں گے سینا چاک آنے چمن سے سینا چاک بس میں گل کی ہم نفس بادے ہو جائے گی شب نہ پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی برداشت نہ ہو جائے گی آسمان سہل کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما ہو جائے گی شب گریزا ہوگی آخر کر جلو سے چمن معمول ہوگا نغمہ انشاءاللہ اس اللہ عزیز کی گلیوں میں نعرے پوچھیں گے اس کا نام مٹ گیا نہ شیمل رہا نہ زیاد رہا حسین ہے علی اکبر زندہ اس کا نام بھی ماننے والے زندہ ہے صاحب سینے میں اور یہ اس کو سینے میں رکھنا اس آپ کو لگا دو پورے جہان میں اس آپ کو روشن کر دو آج حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں کا سبق لے کے جاؤ میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر مرتب ہے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے لفظوں کی آج جوڑ میرے نہیں میں کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا آیت کیا پڑی مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں میں رہا ہوں سکتی پوری لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں جو باتر کہہ رہا ہوں جگل <سؤال> میں ڈوب کے آ رہی ہیں میں جو آگ اپنے لگی کہ آزدھے. مشرق و میں تیرے دور کا ہے کے لیے بشنام ہو گیا اور, اور, اور میری محبوب کی عزمت مستفیٰ کی عظمت کا چاند شروع ہوتا رہے گا روشن رہے گا نور کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی اور آپ کے چبل سے نکلنے والا نور تابانی سے تابانی حاصل کرتا چلا جائے گا ذکر ہوں اس سے وہ سائیکون سکتا ہے ذکر خدا بلند کرے بند کرے اس طرح ذکر حافظ خدا پڑو محمد رسول اللہ حضرت بیمار یزید کے زبال میں کھڑے ہیں یزید کے نکارے بج رہے ہیں فتح کی کبیاں بج رہی ہیں یزید نے بھی کہا دیکھ اگر تیرا باپ اتنی آکر میں رکھتا تو یہ کا نہ ہوتا دیکھ بھی فتح کے نکالے بج رہے ہیں فتح کے نکالے بج رہے تھے مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گوند یزید یزید مسجد نظام کے احترام میں نکالے بند کر دیے گئے تا وہ تیری حکومت کے نکالے تھے میرے نانے کی حکومت کے نکالے آلہ! کتنے یزید آئے اور چلے گئے لیکن نبی کی عصمت کے نکالے کبھی بھی نہیں بند گے گئے جس کو وہ لفتے دے اس کو کون دیچا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو بازے تو ازم دل میں آپ رکھتے ہیں میں سب کچھ کہنے سکا جو کہنا چاہ لیکن میرے سینے کی آگ آپ تک پہنچ گئی ہوگی مجھے یقین ہے پہنچ گئی ہوگی میرا سینا پڑ, پڑ پڑا میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ایک ایک سینے میں لگ جائے اور پھر اس کے سینے میں عام کر دو اس نون کو پہنچاؤ حسین کے خون کی حالات کو بانٹ دو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم کمزور صحیح ہم نقم صحیح ہمارے اندر کتنی عملی کوتاحیاں صحیح لیکن ہم بے خیرت نہیں کہ مصطفیٰ کی عزمت کا سودا کر ہم اپنی معیشت کی فکر میں لگے گئے ایسے حکمرانوں سے ایسے ممالک سے جن جن ممالک میں بھی توہین شائع ہوئے ہیں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں حکومت بھی اس بات کا اعلان کرے کہ ان سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیے جائیں گے ان کے سختی کو تبادل کر دیا جائے گا ہم محبت رسول و عظمت رسول کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے دیا